وصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما كان مذهب جمهور المحدثين والمتكلمين والفقه أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان أشار إلى نفي ذلك بقوله نقسا بال ایمان کہا ہونا مقامان یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یعنی اشار رحم اللہ تعالی علامت ایمان کی اصطلاحی تعریف میں چوتھے مذہب کو بیان کر رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے آپ کے سامنے تین مسالک آ چکے ہیں پہلا مسلک بعض علما کا تھا کہ بعض علامہ اور علامہ سرخسی اور اسی طرح بزدوی رحم اللہ کا کہ ایمان نام ہے تصدیق اور اقرار کا یعنی تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان دو چیزوں کا اس کے بعد آپ نے پڑا جمہور محققین کا کا جن کے نزدیک ایمان نام ہے صرف اور صرف فقط تصدیق قلبی کا ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر آپ نے پڑھا کرامیہ کا مسلک کہ جن کے نزدیک ایمان نام ہے صرف اور صرف اقرار باللسان کا یہاں سے مصنف علیہ الرحمت چوتھا مسلک بیان کر رہے ہیں جو جمہور محتسین کا ہے اسی طرح عشاعرہ کا ہے متکلین کا ہے معتزلہ اور مخ... خوارج کا بھی معتضلا بھی یہی کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب قلب اقرار اور عمل بالارکان کا یعنی تین چیزوں کا نام ہے کس کے چیز کا تصدیق بالقلب اقرار باللسان عمل بالارکان یعنی اعضاء و سے اعمال بھی کرنا تو گویا ایمان تین چیزوں کا نام ہے تصدیق کا بھی کہ دل سے تصدیق کی جائے زبان سے اقرار بھی کیا جائے دو نمبر تین یہ کہ اعمال بھی کیے جائیں خوارج کا بھی یہی مسلک ہے معتزلہ کا بھی یہی مسلک ہے اور محدثین اور فقہا کا فوکہ میں سے آئمائے ثلاثہ یہی کہتے ہیں آئمۂ آئی سلاسہ کا مسلق یہی ہے ٹھیک ہے جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کرنزی صرف اور صرف تصدیق غلبی کا نام ہے خیر اب معتضلہ خوارج میں اور محدثین میں اور اسی طرح و متقلمین میں فرق یہ ہے کہ معتزلہ اور خوارج ان تینوں چیزوں کو ایمان کا حصہ اور جزمان اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہوئی تو ایمان نہیں رہے گا لہٰذا اگر کوئی شخص اعمال نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص قرار باللسان نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں اگر تصدیق قلب نہیں ہے تو مومن نہیں کرو کہتے ہیں کہ ان تین چیزوں کو ملا کر ایمان بنتا ہے اب خواہش تو ایک چیز کے نہ ہونے سے تو کفر کا حکم لگا دیتے ہیں لیکن معتضلہ جو ہیں وہ کفر کا حکم نہیں لگاتے بلکہ ایمان سے خارج وہ بھی کر دیتے ہیں چونکہ یہ منزلہ بین المنزلہ تین کے قائل ہیں آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ کے آ چکے ہیں گناہ کبیرہ کے حوالے سے گناہ کبیرہ کا مرتکب آیا کافر ہے یا نہیں ہے تو وہاں پر مکمل تفصیل متضلع کے مسئلے کی گزر چکی ہے ٹھیک ہے جی تو اب معتضلہ اور خوارش کے ہاں تو یہ ہے کہ ایمان ان تین چیزوں کا نام اگر ان تین چیزوں میں سے ایک چیز بنا پائی گئی تو ایمان فوت ہو جائے گا لیکن جو دیگر ہیں جمہور محدثین ہیں فقہا ہیں اور عشاء متکلین ہیں ان کے ہاں جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف تصدیق کے قلبی ضروری ہے جہاں تک بات ہے عمل بالارکان کی اور اقرار باللسان کی تو یہ کیا ہے ضروری ہے اقرار ضروری ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی احکامات کے جاری ہونے کے لیے اور عمل بالارکان ضروری ہے اس لیے کہ انسان کا ایمان مکمل جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے اعمال سے ہوتا ہے ایمان مکمل کس سے ہوتا ہے اعمال ہوتا البتہ نفس سے ایمان یعنی جمہور محدثین اور دیگر حضرات جتنے بھی ہیں ان کے نزدیک اگر عمل بالارکان نہیں پایا گیا اقرار باللسان نہیں پایا گیا تو پھر بھی کیا ہے ایمان باقی ہے لیکن خوارج اور معتدلا کا ایمان باقی نہیں رہے گا اب یہاں پر دو صورتیں ٹھیک ہے جی ایک بحث تو یہ ہے کہ کیا عامال صالحہ اعمال صالحہ یہ ایمان کا حصہ ہیں یا نہیں یعنی ایمان کا حصہ ہیں یا نہیں دوسری بحث یہ ہے کہ کیا ایمان گٹتا بڑھتا ہے یا نہیں ایمان یزید ہم لا یزید و لاخش ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے یا نہیں تو آج کے دن ہم صرف اور صرف پہلی بحث کو پڑھیں گے کہ ایمان کے اندر آیا اعمال صالحہ داخل ہیں یا نہیں جس طرح کے معتضرہ اور خوارج مانتے ہیں تو کیا ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے تو آج کے سبق میں شارے اس بات کو رد کریں گے کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ اور جز نہیں ہیں الگ ہیں خارج اور شے ہیں ایمان صرف اور صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اعمال صالحہ ایمان سے کیا ہیں خارج ہیں آج اس کو ثابت کریں گے اور پھر اگلی بحث جو ہے وہ کس کی ہے ایمان کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اس کی تو پہلی بحث میں شار رحم اللہ نے چار دلیلیں پیش کی ہیں چار دلیلیں پیش کی ہیں اس بنیاد پر کہ ایمان اور اعمال صالحہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ ایک چیز نہیں ہے یعنی اعمال صالحہ ایمان کا حصہ اور جز نہیں ہے اور یاد رکھیے گا کہ یہ چاروں دلیلیں صرف اور صرف خوارج اور معتضلہ کے اگینسٹ جائیں گی کیونکہ کہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا جزو لازم ہے کہ یہ نہیں تو ایمان نہیں جبکہ کہ دیگر حضرات کے خلاف یہ چار دلیلیں نہیں ہوں گی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اقرار باللسان اور عمل بالارکان کیا ہے ایمان کے لیے لازم ملز... آ... یعنی ایمان کے ساتھ تو ہیں ایمان کے لیے مکمل اور متمم تو ضرور ہیں لیکن ان کے بغیر بھی ایمان ممکن ہے ٹھیک لیکن خوارج جو متجلا کہتے ہیں کہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک ایمان نہیں ہوگا پہلی دلیل شار رحم اللہ پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایمان اور امال صالحہ ٹھیک ہے جی ایمان اور امال صالحہ دو الگ الگ چیزیں ہیں دو ایک چیز نہیں ہے امال صالحہ ایمان کا حصہ نہیں ہے پہلی دلیل کہ ایمان چونکہ ہم پڑھ کے آج چکے ہیں کہ نام ہے صرف اور صرف تصدیق قلبی کا صرف اور صرف کس کا نام ہے تصدیق قلبی کا اور عمل انسان کرتا ہے دل سے نہیں کرتا بلکہ آزا و جوارح سے کرتا ہے اعمال جو انسان کرتا ہے وہ دل سے نہیں کرتا بلکہ آزا و جوارح سے کرتا ہے تو یہ دو چیزیں آپس میں مغائر ہیں تصدیق قلب اور چیز ہے اور عمل بالارکان اور چیز ہے تو جب ایمان نام رکھ دیا تصدیق قلبی کا تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان یعنی تصدیق کلبی اور امال یہ کیا ہیں دونوں آپس میں ایک دوسرے کا غیر ہیں یہ مغایرت کا تقاضا کرتے ہیں ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اور امال نام ہے کس کا انسان کے اعضاء و جوارح کی حرکت کا ان دونوں میں مغایرت ہے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مغیر چیز اپنی مغیر کا جز بن سکے لہذا جب اعمال صالحہ غیر ہوگئے تصدیق قلبی کا تو تصدیق قلبی نام ہے ایمان کا تو اب اعمال صالحہ ایمان کا جز نہیں بن سکتے کیونکہ کہ غیر چیز اپنے غیر کا جز نہیں بن سکتی دو چیزیں جو آپس میں خلاف ہوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوں تو وہ دوسرے کا جز نہیں بن سکتی اب اعمال صالحہ تصدیق قلب کے خلاف ہے لہذا اعمال صالحہ ایمان کا جز نہیں بن سکتی پہلی دلی آئی سمجھ کہ اعمال صالحہ اعمال یہ تصدیق قلب کا غیر ہیں اور ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا تو کوئی بھی مغایر چیز اپنے غیر کا جز نہیں بن سکتی جب یہ بات ہے تو لہذا معلوم چلا کہ اعمال صالحہ ایمان کا جز نہیں ہے پہلا رد پہلی دلیل کس کے خلاف معتزلہ اور خوارج کے خلاف جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے سستی کے قلبی اقرار باللسان اور عمل بالارکان تینوں چیزوں کا اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہیں پائے گی تو ایمان نہیں پایا جائے گا جبکہ محدثین عشاء اور متکلین بھی یہی کہتے ہیں لیکن وہ اقرار باللسان اور عمل بالارکان کو لازم نہیں کہتے بلکہ ان کے بغیر بھی وہ کہتے ہیں کہ ایمان ممکن ہے لہٰذا اب یہ جو چار دلیلیں دی جا رہی ہیں یہ خوارج اور معتدلہ کے خلاف معتدلا یہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک چیز بھی فوت ہوگی تو وہ انسان مومن نہیں رہے گا بلکہ منزلہ بین المنزلہ تعین کے قائل ہیں کافر بھی نہیں ہوگا مومن بھی نہیں رہے گا جبکہ خواہش کہ ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا اب پہلی دلیل تو یہ ہو گئی کہ امال صالحہ ایمان کا حصہ نہیں ہے کیوں کہ یہ دونوں آپس میں غیر ہیں دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان پر عطف کیا ہے امال صالحہ کا قرآن مجید میں آتا ہے صالحہ تھے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اب عمانو پر عاطف ہے عامل تو آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ عطف تقاضا کرتا ہے مغیرت کا یعنی ماتوف محتوف کا غیر ہوا کرتا ہے ماتوب ماتوف, ماتوف علیہ کا غیر ہوا کرتا ہے جان ضعید و امر جانی ذن و امرون میرے پاس زید اور امر ہے تو زید اور ہے امر اور ہے اور اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ جان جئی و ضعید وہ بیچ میں لائے گا تو اس سے پتا چلے گا کہ یہ ایک زید اور ہے دوسرا زید اور ہے کیوں کہ آتف تقاضا ہی کس کا کرتا ہے مغایرت کا اگر ہے جانی زیدن زیدن تو وہ تاکید ہے وہ اور ہے لیکن عطف جب بیچ میں آئے گا تو آتف کس کا تقاضا کرتا ہے مغایرت کا لہٰذا جب کہہ دیا آمن و الصالحات تو عمل الصالحات اعمال صالحہ کا عطف ہے کس پر ایمان پر تو معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ ایمان کا حصہ اور جز نہیں ہیں بلکہ ایمان اور چیز کا نام ہے امال صالحہ اور چیز کا نام ہے آئی بات سمجھ دوسری دلیل لہذا خوارج اور معتزلہ کا یہ کہنا کہ امال صالحہ بھی ایمان کا حصہ ہیں یہ غلط ہے تیسری بات تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کو قبول کرنے کے لیے شرط لگا دیے کہ ایمان ہو دنیا کے اندر اگر کوئی بھی اچھا عمل کرے گا تو اس کو ثواب تب ہی ہوگا کہ جب وہ انسان مومن ہو اگر کوئی کافر اچھے امال کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے اس اس پر ثواب نہیں ہے ثواب کے کی لیے کیا لازم ہے ایمان لازم ہے ایمان کیا ہے لازم ہے ثواب اعمال پر تب ملے گا جب کیا ہوگا ایمان ہوگا ورنہ نہیں تو اب پتہ چلا کہ امال کے لیے ایمان شرط ہے پرانے مجید میں آتا ہے امیامل میں مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ وہ فَلَا كُفْرَانَ عیسائی او میں نس وال ہاتھ کو شخص کے جس نے نیک امال کیے وہ اس حال میں کہ وہ ایمان بھی لا چکا ہو مومن بھی ہو تو ف اللہ اس کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی یعنی اس کی کوشش کا کو بدلہ اس کو ضرور ملے گا لیکن شرط کیا لگا دی ہے وہ مؤمن مومن ہو تو تب اگر مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کی کوشش رائے گا ہی جائے گی اس کو اس کو کوئی سواب نہیں ملے گا. تو خیر دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے شرط لگا دی ہے ایمان کی اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرط شعرے جو شے ہوا کرتی ہے داخل شع نہیں ہوا کرتی نہیں سمجھ گی یہ منتے کی اصطلاح ہے شرط شے آپ بس اتنا سمجھیے کہ شرط جو ہوتی ہے وہ مشروط کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ الگ ہوتی ہے تو پتہ چلا کہ شرط اور ہے شرط چونکہ ایمان ہے تو ایمان الگ چیز ہے مشروط جو آ رہا ہے وہ صالحہ ہے تو اعمال صالحہ میں اور ایمان میں کیا ہے منافات ہیں مغیرت ہے ایک شرط بن رہا ہے دوسرا مشروط ہے تو شرط اور ہوتا ہے مشروط اور ہوتا ہے ارے یہ بات سمجھ کے نہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امال صالحہ ایمان کا حصہ اور جز نہیں ہے چوتھی دلی کہ امال صالحہ ایمان کا حصہ اور جز نہیں ہے کہ اگر ہم امال صالحہ کو ایمان کا جز قرار دے دیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ امال صالحہ ایمان کا جز اور حصہ ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی جز کے فوت ہونے سے کل کا فوت ہونا لازم آتا ہے کسی کے جز فوت ہونے سے کل کا فوت ہونا لازم آتا ہے اس سے معلوم یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص امال نہیں کر رہا تو وہ مومن نہیں ہے ٹھیک ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے کئی سارے لوگوں کو کہ وہ برے امال کرتے ہیں اچھے امال نہیں کر رہے پھر بھی ان کو مومن کہا ہے یہ کہ تارے العمل پھر بھی کیا ہے مومن ہے کیا آپ نے دیکھا کتنے سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے عمل کو چھوڑنے والے لیکن ان کو کافر تو نہیں کہا جاتا نا اتنے سارے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے کہ ان کو کافر کہہ دیا جائے گا نہیں ہم پل کو چھوڑنے والا گناہ گار ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان جب کہہ دیا کہ اگر ہم امال صالحہ کو ایمان کا جز قرار دے دیں تو پھر امال صالحہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ایمان کا نہ ہونا لازم آئے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے قایدہ تو یہ ہے کہ جز کے فوت ہونے سے کل کا فوت ہونا لازم آتا ہے کہ اگر اعمال ای صالحہ ایمان کا جز اور حصہ ہوتے تو اعمال صالحہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ایمان بھی نہ ہوتا کوئی شخص اگر اعمال صالحہ نہیں کرتا تو پھر اس کو مومن بھی نہیں ہونا چاہیے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امال صالحہ وہ نہیں بھی کر رہا پھر بھی مومن ہے جیسے خود قرآن مجید میں آتے تو ان چار دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ ایمان کا جز اور حصہ نہیں ہیں بلکہ ایمان سے خارج ہیں ایمان کو متمم کرنے والے مکمل کرنے والے تو ضرور ہیں لیکن ایمان کا حصہ نہیں ہے ان کے بغیر بھی ایمان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اعمال ایمان کو مضبوط تو کرتے ہیں مکمل تو کرتے ہیں متمم تام تو کرنے والے ہیں لیکن اس کا حصہ اور جز نہیں ہے اس کے بغیر بھی ایمان ہو سکتا ہے تو یہ جو چار دلیلیں ہیں یہ کس کے خلاف جائیں گی حالانکہ یہ مسلب تو کس کے ہے جمہور محدثین کا ہے فقہا کا ہے متقلمین کا ہے عشاعرہ کا ہے خوارج اور معتزلہ کا ہے کہ ایمان نام ہے کس چیز کا تصدیق بالقلب کا اقرار باللسان کا اور عمل بالارکان کا تین چیزوں کا نام ہے ایمان لیکن پھر ان حضرات میں اور خوارج اور معتزلہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ متضلہ اور خوارج ان کو جز سمجھتے ہیں ایمان کا اقرار کو بھی اور اعمال صالحہ کو بھی لیکن جو دیگر حضرات ہیں محدثین ہیں متقلمین ہیں فخا ہیں یہ جز اور حصہ نہیں سمجھتے بلکہ کیا سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ جز اور حصہ تو نہیں ہیں بلکہ یہ متمم اور مکمل ہیں لہٰذا یہ چار دلیلیں کس کے خلاف جائیں گی معتزلہ اور خوارش کے خلاف جائیں گی کس کے خلاف نہیں جائیں گی جمہور محدسین کے خلاف نہیں جائیں گی کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہی نہیں کہ جز اور لازم ہے کتاب میں وما کانا مذہب جمہورا جب جمہور محدثین متقلین فقہا کا مسلک یہ ہے کہ ان المان اتسنی جنان کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کرنے کا اقرا لسان اور زبان سے اقرار کرنے کا وہ بالارکان اور اضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کرنے کا نام ہے اشارہ بے قولی اشارے ہی کہتے ہیں شارے نے اشارہ کی یہاں سے اس اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ کیا یعنی ماتن کا کہ رہے ہیں اشارے کون سے قول سے یہ والا جو آگے امال اے فی جو امال صالحہ ہیں تضا یدینا یہ خود اپنے تہیں. اپنے طور پر تو یہ کیا ہیں زائد ہوتے ہیں اعمال لیکن ولی ایمان لا ولا ان کی وجہ سے ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں آتی ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دن میں بہت زیادہ اعمال کرے چالیس سے پچاس رکعت نوافل پڑے اور دوسرا صرف دو رکعت نوافل پڑے ایسا تو ہو سکتا ہے اعمال میں تو کمی زیادتی آ سکتی ہے لیکن ان دونوں کے ایمان میں کمی زیادتی اس وجہ سے کم از کم نہیں آئے گی فہا ہونا مقامان شارے کہتے ہیں کہ یہاں پر دو باتیں ہیں دو مقام ہے پہلا مقام کون سے ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا مقام پہلے تو اس بات کی وضاحت کریں گے کہ اعمال صالحہ ایمان کا حصہ نہیں ہے اور آج کے سبق ہمارا یہی ہے دوسرا جو مقام ہوگا وہ والا ہوگا کہ کیا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے کم ہوتا بڑھتا ہے المان و یا زید والا المانو یزید وش کیا صورت حال ہے مقامی اس شاء انشاءاللہ پھر پڑیں گے تو فہاں ہونا مقامان الہلا مقام یہ ہے غیر و فی ایمان اعمال جو ہے یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے ایمان میں داخل نہیں ہے لما مر من ان حقیقت المان ہو تصدیق کہتے جیسے پہلے گزر چکا کہ ایمان نام ہے صرف اور صرف کس کا تصدیق کا یعنی دل سے تسلیم کرنے کا والے ان قد و رد المان قد وَرَدَ فِلْكِ... یہ پہلی دلیل آپ کو بتا دیے کہ ان حقیقت المان و ایمان نام ہے کس چیز کا تصدیق کا تو جب ایمان نام ہے تصدیق کا تو اعمال کس سے ہوتے ہیں وہ تصدیق سے ہوتے نہیں اعمال آزاد و جوارح سے ہوتے ہیں اور ان دونوں میں کیا ہے مغیرت ہے تصدیق میں اور اعمال میں تو جب مغیرت ہے تو غیر چیز اپنے مغائر کا جز نہیں بن سکتی لہذا اعمال صالحہ ایمان کا جز نہیں بن سکتے پہلی دلیل دوسری ولی ان کا حصہ نہیں ہے ایمان میں داخل نہیں ہے کہ قد و کتاب و سننا حتف المال ایمان کتاب اللہ میں بھی اور احادیث میں بھی اعمال کا عطف ہے ایمان پر جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ان اندینہ امنو امل الصالحات اب دیکھو امنو پر عطف ہے کس کا حامل الصالحات کا اب آگے کہتے ہیں مالقت یقینی بات یہ ہے کہ بے ان لات تزی بتا چکا ہوں دوسری دلیل کہ جب اعمال صالحہ کتف ہوا ایمان پر تو آتف تقاضہ کرتا ہے مغرت کا تو پتہ چلا کہ بھئی اعمال صالحہ غیر ہیں ایمان کا تو مالکت یقینی بات ہے یقینی بات ہے کہ بے ان لاتی المغا یا تفص تقاضہ کرتے ہیں کس کا مغیرت کا ود متفل ماتوف عالیہ اور ماتوف جو ہوتا ہے وہ ماتوف عالیہ میں داخل ہے نہیں ہوتا تو پتہ چلا کہ اعمال صالحہ بھی ایمان میں داخل نہیں ہیں دوسری دلیل تیسری دلیل کہتے وہ ورد جعل ایمان شرطن صحت العمال اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو شرط بنا دیا ہے امال کی صحت کے لیے کہ امال تب ٹھیک ہوں گے جب ایمان ہوگا تو تیسری دلیل کیا تھی کہ امال کو اللہ تعالیٰ نے اعمال کے لیے لازم قرار دے دیا ہے ان کو قبولیت کے لیے کیا شرط قرار دے دیا ہے ایمان کو ایمان ہوگا تو اعمال اعمال مقبول ہیں ورنہ نہیں تو پتہ چلا کہ ایمان شرط ہے اور امال مشروط ہیں اور شرط اور مشروط میں کیا ہوتی ہے مغائرت ہوتی ہے۔ کہتا وہ ورد ايضا جعل الايمان شرطا لصحه الاعمال اعمال کے صحیح ہونے کے لیے ایمان کو شرط قرار دے دیا ہے۔ كما في ہی تعالى: "ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى" کہ کوئی بھی نیک عمل کرے مرد میں سے یا عورت میں سے وہ ہوا مؤمنا شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ معلقت لان المشروع لا يدخل وہ مؤمنون. آگے کیا ہے فلا فلاں فرانس آئی ہی کہ اس کی کوشش رائے نہیں جائے گی تو پتہ کیا چلا کہ بھائی امال صالحہ کے لیے ایمان شرط ہے تو کیا خلاصہ کیا دلیل کا کہتے یہی یقینی بات ہے کہ مشروط شرط میں داخل نہیں ہوتا تو پتہ چلا کہ اعمال صالحہ ایمان میں داخل نہیں ہے چار تین دلیل چوتھی دلیل اور آخری اعمال صالح ایمان کا جز نہیں ہے وہ کیسے اس بات الا من تارا کباب المان کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے لیے ایمان کو ثابت کیا ہے جس نے امال کو چھوڑ دیا ہو جس نے امال کو چھوڑ دیا ہے تارے کی عمل ہے لیکن پھر بھی اس کو مومن کہا ہے قرآن نے حالانکہ اس نے عمل کو چھوڑا ہے تو یہ تو اصول اور ضابطہ ہے کہ ادا فاتل جز فاطل کل کے جب جز فوت ہو جاتا ہے تو کل بھی فوت ہو جاتے ہیں اگر ایسا ہوتا کہ اعمال صالحہ ایمان کا جز ہوتے تو اعمال صالحہ کے نہ ہونے سے ایمان بھی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے امال صالحہ نہ کرنے والے کو یعنی عمل نہ کرنے والے کو بھی مومن کہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان نام صرف اور صرف تصدیق کا ہے عمل اس میں شامل ہے نہیں ہے. کہتے ورد ايضا اثبات الايمان ایمان کا ثابت کرنا لمن اس شخص کے لیے کا طرح کا بعض الامال جس نے بعض اعمال کو چھوڑ دیو كما في قولي تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتل اوكي ایمان والوں میں سے دو گروہ جنہوں نے قتال کیا ایک دوسرے سے جنہوں نے کسی کو چھوڑ دیا ہے خلا ما مر مال كتب انه لا تحقق للشيء بدون ركنه حالانکہ کوئی بھی چیز بغیر رکن کے نہیں پائی جاتی تو پتا چلا کہ امال صالحہ رکن نہیں ہیں امال صالحہ رکن نہیں ہیں حالانکہ ان لوگوں نے یہاں پر اس عمل کو چھوڑا ہے اس عمل کو چھوڑا ہے یعنی تر کے قتل کو چھوڑا سمجھیے گا تر کے قتل کو شریعت میں تو یہ تھا کہ قتل نہ کیا جائے کس کو یہ بھی ایک عمل ہے تو قتل کرنا گویا ہے کہ تر کے قتل کو چھوڑنا ہے ولاقفا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی ولا یخفا کہ یہ بات آپ پر مخفی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو چار دریلے ہم نے دی ہیں یہ صرف اور صرف محتضرہ اور خوارج کے خلاف ہے ورنہ جو محدثین ہیں وہ تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی ایمان صرف تصدیق ہے. قلبی کا نام ہے باقی اخرار وغیرہ یہ ضروری ہے اور اعمال احسال ہے یہ تو ایمان کو متمم اور مکمل کرنے والے ہیں لیکن شرط لازم اور جز لازم نہیں ہے اعمال اور اخرار ولاقفا انحاظ الوجو یہ جو چار دلیلیں ہم نے پیش کی ہیں ان نما تقوت یہ حجت قائم ہوں گی علام اس پر من حقیقت ایمان کے جنہوں نے توحات کو یعنی اعمال کو ایمان کی حقیقت کا رکن بنایا ہے تارے کو ہلا کہ اس طور پر جنہوں نے کہا کی کہ اس کو چھوڑنے والا یعنی اعمال کو چھوڑنے والا مومن نہیں ہوگا کما ہوا علمضرہ جیسے کہ متضلہ کی رائے ہے لا ان لوگوں کے خلاف یہ چار دلیلیں نہیں ہوں گی از جو اس طرف گئے ہیں اللہ انا رکن من الکامل کہ یہ جو اعمال ہیں یہ رکن تو ہیں ایمان کا لیکن ایمان کامل کا نفس سے ایمان کا نہیں بحیث لا یخرج و تار کون حقیقت المان کہ اس طور پر اعمال کو چھوڑنے والا وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا کما ہوا مذہب شافی جیسے رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے وقد سبقت متضلاع اجوبت سبقہ اور متضلع کے دلائل اور ان کے جوابات گزر چکے ہیں پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے گناہ کبیرہ کے سبق میں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کون ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ مومن نہیں ہے بلکہ منزلہ بین المنزلتین کے قائل تھے تو تمام دلائل ان کے اور پھر ان کے جوابات آپ وہاں پر اس موقع پر نظر ڈال سکتے ہیں المقام الثانی اس کو انشاءاللہ اللہ پھر پڑھیں گے تو آج ہم نے پڑھا ہے جمہور محدسین متقلین فوقا اور خوارج اور معتدلہ کا مسلک صرف فرق یہ ہے کہ خوارج اور معتضل تین چیزوں کو لازم اور ایمان کا جز سمجھتے ہیں تصدیق کو بھی اقرار باللسان کو بھی اور عمل بالارکان کو بھی لیکن جمہور محدثین فوقا وغیرہ اس کو شرط لازم اور جز نہیں سمجھتے پھر جب خوارج اور متضلہ کا خلاف چار دلی شارے رہے ہیں ملہ نے بہت آسان سے الفاظ میں ہیں وہ پیش کی ہیں اور آگے ہے دوسرا مقام کہ آیا نفس سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں کس کا کیا مسلک ہے انشاء اللہ عزیز پھر پڑھیں گے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں آپ سب کو مجھ و آفیت سے خیر وافیت سے رکھے خفان میں رکھے صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے